مانا اتنی بات جو میں کہتا ہوں آخر کار مقصود کیا ہے نہ تم سے کوئی لالچ نہ کوئی بات نہ اس پر کوئی معاوضہ نہ منصب کا مطالبہ تو آخر اتنی بھی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ شخص کا ہمارے خیر خواہ ارادہ اپنے خیر کو بھی نہیں جانتے ووم یا میرے قوم کے لوگوں اس ربکم رب معافی مانگو ماں بھی طلب کرو استفار کرو اپنے رب سے تم متو بھولیں پھر توبہ کرو ساللہ کی طرف یرسل السمہ علیکم مدرانہ بھیجے گا تمہارے پر خوب برسنے والے بارش ویزیدکم قوتن علیہ قوتکم اور بڑھائے گا تم کو تمہارے قوت کے ساتھ مزید قوت وَلَا تَتَوَلُو مُجْرِمِينَ مَتْ روکر جانی کرو مجرم بن کر مجرمین نہ بڑھو اللہ تمہارے اوپر بارشوں کو برسائے گا یہ دلیل ہے کہ بارش اللہ نے بند کی تھے ان کی جرم کے وجہ سے اور قوت کے اندر کمی ہے ظاہر بات ہے جب کانت سالی ہوتی ہے اور آقوں کے کمی ہوتی ہے تو افرادی قوت میں بھی کمی آ جاتی ہے قال انہوں نے کہا اے حود علیہ السلام ماج اعتنا بے بی بینہتن نہیں تم لائے ہمارے پاس کوئی واضح دلیل ومانہنو بطاری کی آلہتنا نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے ماں قول لکھا تیرے کہنے کی وجہ سے وہاں کا بھی مومن اور نہیں ہے ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے جن لوگوں نے واضح دلائل لائے ہیں ان کو کہتے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے اصل میں ہر ایک شخص چاہتا نا کہ میرے مرضی کے ثبوت چاہیے ایک وہ ثبوت اور دلیل ہوتے جو صاحب عقل سمجھتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر جائل کہتے کہ جیسے ہم کہے ویسے ہو تو وہ تو دین نہیں ہوتے وہ دلیل تو نہیں ہوتے ان نقول و تراغا و نہیں کہتے ہم مگر یہ کہ مبتلا کر دیا ہے تجھ کو ہمارے باز محبود نے تکلیف کے ساتھ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا اگر کوئی معاہد پر تکلیف آ جائے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت بولتا تھا یہ اولیاء کے خلاف بہت بولتا تھا اس لیے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹانگے ٹوٹ گئی ہیں زخمی ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہوں نے کہا یہ جو تم باتیں کرتے ہو نا ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہمارے بزرگوں کے خلاف تم نے باتیں کی ہیں تو اس لیے تم دیوانہ بن گئے پاگل بن گئے گھر نہیں دیکھتے باہر نہیں دیکھتے گلی نہیں دیکھتے کچا نہیں دیکھتے ہر جگہ لگے ہوئے ہو بیانیا بیان بیان اس کا مطلب یہ کہ ہمارے بزرگوں نے تم کو کوئی نہ کوئی تکلیف دیا ہے تم کو پریشان کر دیا کالا کہ گواہ بنا اللہ تعالی کو تم بے گواہ ہو جاؤ ان میں بےزار ہوں میں سے تشرک جو تم شریک تیراتے ہو ارے ان کے بارے میں تو بات ہی نہیں کرو میرے ساتھ کوئی اور بات کرو مردے کیا اور مجھے تکلیف دینا کیا تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے تراشے ہوئے بہت ان میں روح جان آئے گی اور مجھے تکلیف دیں گے میں تو اس بات کا اعلان کرتا ہوں یہ ہے توحید کا عقیدہ کہ ہر مشرق سے برات ہو ہر شرک سے برات ہو وہ چاہے زندوں کا شرک ہو مردوں کا ہو وہ تعبوت ہو کمران ہو زندہ ہو یا مردہ ہو. یا نظام شرکی ہو کیا ہم تمہارے انلیوں کو اور تمہارے ان دیو دیوانوں کو اور تمہارے ان ایوانوں کو بت سمجھتے ہیں یہ تو یہ ہمیں کوئی نقصان فائدہ نہیں دے سکتے ہاں جو کچھ نقصان فائدہ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا من دونی ہی اس اللہ کے ماں سیوا دونی نقصان پہنچاؤ مجھے ان سب کے سب سم بنا تن پھر, پھر مجھے مولت نہ دو مل جاؤ سارے زندے مردے مل جاؤ اور میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو اب اپنے عقیدے کا اظہار کہ میں اتنے ذلیری سے بات کیوں کرتا ہوں انہیں توکلتوان اللہ میں توکل کرتا ہوں اللہ پر ربی و ربکوم جو میرا تمہارا رب ہے لیکن میں نے مانا تم لوگوں نے انکار کیا مامن دعبت انہیں کوئی جاندار زمین میں اللہ ہوا آخذن بناسیت ہاں مگر وہ اللہ پکڑے ہوئے ہیں اس کی پیشانی کو جتنے بھی جاندار ہے اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے مانا یہ یہ ایک کنایا ہے ملکیت کے اعتبار سے عرب لوگ اس کو بطور کنایا یعنی قبضی کے, کے طور پر کہ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے اس کے لیے استعمال کرتے تھے کہ جو بھی دنیا میں چیز ہے کوئی بھی جاندار ہے اس کی روح اللہ کے قبضے میں ہے جب چاہے اس کو پکڑ کے مار دے ہاں تو میں اس ذات پر یقین کرتا ہوں بھروسہ کرتا ہوں وہ اگر مجھے مارے تو میرا بھی روح اس کے قبضے میں میرا بھی ماتا اس کے پاس انب علاسرات مستقیم یقیناً رب سیدھے رستے کے سیدھے رستے کے دائی ہے سیدھے رستے کے طرف دعوت دیتا ہے میرا رب سیدھے رستے پر ہے مانا یہ کہ اس کے دعوت سیدھے رستے پر ہے وہ جس راستے کے طرف دعوت دیتا ہے وہ یقیناً سیدھا راستہ ہے جب کوئی بھی بندہ سیدھے رستے پر چلے گا تو میرے رب سے جا کے ملاقات کر لے گا اس لیے کہ سیدھے رستے کے جانے والوں کو ہی میرے رب سے ملاقات ہوگی اس لیے میرے رب سیدھے رستے پر ہے فقط اب لوگ اگر تم رو گردانی کرو گے تو یقیناً میں نے پہنچایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا علیکم تمہارے طرف میرے ذمہ داری مکمل ہو گئی جو میرے طرف اللہ نے وہی بھیجی تھی وہ وہی میں نے تم کو سنا دی مکمل کر لیا میں نے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اور جانشین بنا دے گا میرے رب تمہارے ماں سوا کسی اور قوم کو وَلَا تَذُرُّونَ وَشَيْعَا تم اس اللہ کو کوئی ضرور نہیں دے سکو گے مانا تمہیں لے جائے گا تمہیں موت دے دے گا تمہاری جگہ اور قوموں کو بسا دے گا اور میرے اس رب کو تم ضرور نہیں دے سکتے ہوں. اس پر وہ قادر ہے ان ربشین حفیظ یقیناً رب ہر چیز پر نگاہان ہے ہر چیز پر اس کی نگرانی جاری ہے کوئی چیز اس کی نگرانی سے باہر نہیں ہے بڑی دلیری اور مدلل انداز میں اپنے دعوت کو پیش کیا عود السلام نے جب آیا عذاب ہمارا نجات دے ہم نے سلام اور ان لوگوں کو جنہوں نے مان لایا اس کے ساتھ اپنے رحمت کے اپنے رحمت کے ساتھ ہم نے ان کو نجات دے دی یہ دلیل ہے کہ ہر مصیبت سے نجات کے لیے اللہ کی رحمت چاہیے اللہ کی رحمت ہوگی تو نجات ہوگی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی نجات نہیں ہوگی لوگ اپنے تمام وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں کتنے حکمران ہو ہوتے کہتے آپ نے پانچ سال کے لیے منصوبہ بنایا دو سال کے لیے بنایا اب تو ایسا نہیں ہوگا ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی نظام کو درہم برہم کر دیتے کیونکہ اللہ کا تصور تو درمیان سے انہوں نے نکالا ہی ہوتا ہے ایک حکمران کے زبان آپ سنو تو صحیح آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ اللہ کا فضل ہوگا تو ایسا ہو جائے گا۔ اللہ نے چاہاں تو ایسا ہو جائے گا۔ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس معاملات پہ نگرانی کرے گا اس کی حفاظت کرے گا اللہ کوئی رحمت کر دے گا۔ نہیں کہ ہم نے ایسا کر لیا ایسا ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی حلاکت کی بات کیونکہ ایمان نہیں ہے توحید نہیں ہے۔ فرمایا وناجنا من عذاب غلیظ نجات دی ہم نے ان کو سب عذاب سے نجات اللہ کے رحمت کے ذریعے سے ملتا ہے کا آد ان تھے رب بھی ہم یہ تے عادی جنہوں نے انکار کیا تھا اپنے رب کے آیتوں سے وہاں سو رسول اور انہوں نے نافرمانی کی اس اللہ کے رسولوں کے یہاں دیکھو نافرمانی ایک رسول کی ہے لیکن جمع استعمال ہو رہے کیوں سارے رسول ایک ہی دعوت کی دہائی ہے تبا امرا اور انہوں نے پیروی کی ایسے کام کی امرک الفار ہر سرکش انادی کے ان میں جتنے سرکش اور عنادی لوگ تھے ان کے باتوں کو انہوں نے مانا اور حد علیہ السلام کے بہترین انداز اور دعوت کو انہوں نے نہیں مانا ٹکرا دیا اس کو وہنیا لہنا پیچھے لگائے گئے ان کے دنیا میں لعنت و یوم القیامۃ قیامت کے دن بھی الا ان عادن کفروا ربہم فبردار کفر کیا تھا عادیوں نے اپنے رب کا اپنے رب کی نافرمانی کی دی الا بو دل عادن قوم ہود خبردار ہلاکت تباہی ہو سنو اس بات کو ہلاکت ہو تباہی ہو ہود علیہ تو سلام کے کی قوم کے لیے یہ ہوتے اللہ کا طریقہ تباہ کرنے کے بعد بھی ان کی ہلاکت کے باتیں ان کے ذلت کے باتیں رسوائی کے باتیں پھر ان کے بعد تیسرا واقعہ وَإِلَا سَمُودَا خَاہُن سُعَلِحَا بِجَامَنِ سمودیوں کے طرف ان کے باعث علیہ السلام کو قَالَا فرمائے اِسْتَنِيَا قَوْمِ اَوْضُ اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ اِلَاہِنْ غَيْرُ اے میرے قوم کے لوگوں ایک اللہ کے عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لئے اس اللہ کے ماں سیوا کوئی معبود پر حق وَأَنشَاكُمْ مِنَ الْأَرُضِ اس نے تم کو پیدا کیا زمین سے وَسْتَعْمَارَكُمْ فِيهَا اور عباد کیا ہے زمین میں زمین سے تم کو پیدا کیا دو معنی ایک یہ تمہاری دادا کو عدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا پھر جان ڈالی دوسرا معنی ہے کہ ہر جاندار جوتے زمین سے نکلتا ہے اس لیے کہ اس کا جو مادہ ہے نطفہ وہ خراق سے بنتا ہے وہ خراق زمین سے نکلتا ہے تو ہر ایک زمین سے نکلتا ہے واستغفروا فيھا فاستغفروه فاس سے معافی مانگو ثم تو ب لے پھر اسی کی طرف پلٹ جا توبہ کرو ان رب بھی قریب ہوں مجیب یقینا میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا وہ اللہ صفات میں سے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے توبے کو فوراً قبول کرتا ہے توبہ کرو رجوع کرو اللہ کن تفینا مرجو یقین تم میں امیدوں کے مرکز کچھ سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ قبل اس دعوت کے پیش کرنے سے پہلے ہم کو ہم عبادت کریں ان کے جن کے عبادت کی ہمارے بڑوں اور یقیناً ہم شک میں ہیں مما اس سے جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے مریب شک میں ڈالنے والے مریب بھی شک ہیں شک بھی شک ہیں مانا ہم ایسے شک میں ہیں جس میں ہم پختہ موجود پڑے ہوئے ہیں پکے شکی اب یہاں سالحل سلاۃ السلام کے قوم کے اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں اس کی سخاوت میں کوئی کمی نہیں اس کی دنداری ایمانت داری میں کوئی کمی نہیں اس لیے لوگوں کے درمیان میں معروف ہے کہ وہ بڑا ایسا انسان ہے جس سے لوگوں کی امیدی وابستہ ہے غریبوں پر خرچ کرنے والا یتیموں کا خیال کرنے والا ہمارے نبی کے بارے میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بد الوحی کے اندر وہ روایت نقل کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ابتدائی وحی آئی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف پلٹ کر آئے زم ملونی زم ملونی میرے اوپر کپڑا کمبل ڈالو تو انہوں نے کیا کہا تھا جب نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے جان پر خطر آئے میں ڈر چکا ہوں کیونکہ جبریل نے پکڑا تھا اور دبایا تھا کہ ایک طرح پڑھو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے اس موقع پر کچھ خاص اوسا بیان کیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ بیواؤں کے خیال کرنے والے یہ تیموں کے خیال کرنے والے ہو جو لوگ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں اپنے ذمہ داریوں میں کمزور ہیں آپ ان کی مدد کرنے والے ہیں اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا حالانکہ ابھی نبوت نہیں ملی ہے خدیجر رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے پہلے کے وہ صفات اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کو اللہ رسوانی کرتے ہیں تو یہاں پر بھی نو علیہ, السلام، علیہ السلام کا مسئلہ اسی طرح ہے اگر کوئی ایسا آدمی ہونا جو دیندار ہو لوگوں میں معروف ہو سخاوت والا ہو اور لوگوں پر خرچ کرنے والا ہو پارٹی میں کوئی لیڈر ہو اور اس کو ہدایت مل جائے نا تو بے دین لوگ یہی بولتے ہیں ارے وہ تو حکمران بننا چاہیے تھا یار وہ تو کسی وزیر اور مشیر بننے کا قابل تھا کیونکہ لوگوں کی نظروں میں یہی بڑے عہدے ہوتے, ہوتے حالانکہ ان کے اچھے اعمال کو اللہ نے دیکھ کر ان کو اچھا مرتبہ دے دیا جندار بنایا صالح بنایا جنت میں اعلیٰ مقا مل جائے گا تو معاشرے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کن دفینہ مرجوا تم تو ہم میں بڑے پر امید انسان تھے تم سے تو ہمارے بڑے امیدیں وابستہ تھی کہ تم سے ہم کوئی بڑا شے بنائیں گے تم بڑا کچھ سردار بنے گا لیکن یہ جو تم نے باتیں کیے اس نے ہمارے خیالات کو تبدیل کر دیا فعلہ فرمایا اس نے یا قومی میرے قوم کے لوگوں اور اے تم ان انکنتو علا بینت من ربی کیا خیال ہے تمہارا اگر ہوم ہے دلائل بر اپنے رب کے طرف سے وآتانی منہو اور اس نے دیا ہو مجھے اپنے طرف سے رحمتن رحمت مانا نبوت نبوت فَمَيَنْ سُرُنِي مِنَ اللَّهِ کون میرے انداز کرے گا اللہ کے عذاب سے نہ سوئے تو اگر میں نے اس اللہ کے نافرمانی کی مانا اللہ نے مجھے دعوت کا ذمہ دار بنایا حق دین کو بیان کرنے والا اب اگر میں اس کے حق دین کو چھوڑ دوں نافرمانی کر دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا مانا نبی بھی اللہ کے عذاب سے خود نہیں بچ سکتا تو جو لوگ نبی سے ہٹ کر بزرگوں کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ خود بچانا تو کیا دوسروں کو بھی بچاتے دے عذاب آئے گا تو فلام کام آ جائے گا کوئی کام نہیں آ سکتے پما تسی دون غیر تفصیل نہیں تم مجھے بڑھا سکتے ہو سوائے نقصان کے مانا کیا مانا یہ ہے کہ جو تم مجھے کہتے ہو کہ رک جاؤ اس دعوت سے اگر اس دعوت سے میں رکھ جاؤں تو میرا اس دعوت سے رک جانا اللہ کے عذاب کے آنے کے موقع پر میں اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آؤں گا نا تو کیا تم مجھے بچا لو گے جب نہیں بچا سکتے ہو تو تمہارے اس بات کو ماننا گویا ایسا ہے کہ تم میرے نقصان میں اضافہ کر دو گے بچاؤ تو دور کی بات ہے لہذا میں تمہارے بات کو مان کر اللہ کے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہوں یا قوم هذه ناقۃ اللہ لكم اے میرے قوم کے لوگوں یہ اونٹنی ہے نشانی تمہارے لیے یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے تو نشانے ہیں فذروها دو اس کو تعقل فی الارض لم کہ وہ چرتی رہی کھاتی رہی اللہ کی زمین میں ولا تمسوا حبسو نہ تم ان کو ہاتھ لگانا برائی کے ساتھ فَيَا خُزْحُمَا عَذَابُن قَرِب فَسْبَکَرْ لَئے گا تمہیں عذاب اچانک قریب کے عذاب آئے گا تم پر کیونکہ انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا کہ نشانی لیاو کہاں یہ لوگ نشانی آگئی لیکن نشانی کیا جانے کے بعد اب اس کی جو حق ہے وہ ان کو دو ایک دن وہ پانی پینگے ایک دن تم بھی ہو اس کے بارے مفصرین نے لکھا ہے کہ اس کی اونٹنی کو اللہ نے بہت بڑے معجوزے کا سبب بنایا تھا اتنا پانی اتنا پانی پیے کہ پورا ایک دن کی باری اسی کے ہو اتنا بڑا اس کے وجود اور بڑا قداوری اس کے اندر عجیب خصوصیات جب انہوں نے دیکھا یہ تو مشکل پڑ گیا ہے جو ہم نے موجوزہ مانگا تھا اب اس پر اطمینان کرنا یہ تو بس کی بات نہیں ہے اس کو قتل کرو ایک بار آم پانی پیئیں گے ایک دن نمبر ہمارا ایک ہی دن ان کا پورا قوم ایک طرف ایک اونٹنی دوسرے طرف یہ نہیں ہو سکتا فاقرو کاٹ ڈالا انہوں نے اس اونٹنی کو اسے ٹانگے فقانا پس فرمایا صالح علیہ السلام نے گھروں میں صلاح ستائی تین دن ذالک کا واضح یہ وعدہ ہے غرم مخصوب جو نہیں ہے جھٹلایا گیا جھوٹ بولا گیا نہیں ہے یہ سچا وعدہ ہے اللہ نے تم کو تین دن کے لیے مولد دی ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ کھاؤ پیو جو کر رہے کر لو اب ایسے میں کیا ہوتے مزے ہوتے کسی کو بتاؤ کینسر کی مریض ہے بھائی تمہارے دو دن رہ گئے تو وہ مزے کرے گا اس کے وہ دو دن تو موت کے گزریں گے وہ تو موت کے لمحات ہیں تین دن ہے تمہارے لیے اور یہ ایسے بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک ہے غیر مغزوب جو جھوٹ بولا گیا نہیں ہے رحمت کے ساتھ ہم نے ان کو نجات دے دی۔ جی و من خذ یوم اذن اور اس دن کے رسوائی سے اس دن کے رسوائی سے ہم نے ان کو بچایا ان رب بق هو القوی العزیز یقینا تیر رب قوت والا ہے اور زبردست اس کی قوت کے انتہا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے طاقتور ذات عزیز ہے وہ بہت زبردست ہیں غلبے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اب کون ان سے اپنا مقابلہ کرے کون اپنے آپ کو بچائے اس لیے تو اس نے یہ کہا ہے نا کہ مجھے انجام کا خوف نہیں ہوتے ولا خاف ہو باہ اس کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ نتیجہ کیا آئے گا اس قوم کو میں تباہ کرتا ہوں تو کوئی پوچھنے والا پوچھے گا بھئی ہمارے اجنوں کو کیوں مارا ہے ان پر پانی کیوں بند کیا کون پوچھے گا ولا خافوا غبا اس کو آخری انجام کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ قویر عزیز واقذ الذين ظلموا اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اسوحت شیخ نے ایک آواز فرشتے کا سب گری جان لیوا بن گیا۔ فاصبحوا فی دیار جنثمین ہو گئے اپنے گھروں میں اندیمو الٹے پڑے ہوئے تھے ان دموں پڑے ہوئے تھے اللہ نے ہلاک کیا گویا کے نہیں رہے وہ ان گھروں میں کفرو خبردار سمودیوں نے کفر کیا تھا رب نے رب کا انکار البل سمود خبردار ہلاکت ہو سمودیوں کے لیے ہر نبی کے قوم پر آخر میں کیا ان کے لیے ہلاکت کا اعلان تباہی کا اعلان ان پر کوئی افسوس نہیں کیسا کس طرح ہم افسوس کریں گے اس لوگوں پر جو دین کو ٹکرا دیتے ہیں اللہ تعالی کے بغاوت کر بیٹھتے ہیں اللہ فرماتے ہم نے ان کی بستیوں کو ملیا میٹ کر دیا گویا کہ یہاں پر کل کوئی نہیں تھا بستیاں ختم لوگ ختم کیسے کیسے اللہ نے عذاب بھیجے یہ اللہ رب العالمین اس قوم کو اس آخری امت کو ان عذابوں کا تذکرہ کرتا ہے یہ اپنے اصلاح کر لو ہاں یہ اپنی جگہ ہے اس امت کو اللہ رب العالمین نے اجتماعی عذاب سے بچایا ہے اجتماعی عذاب ان پر نہیں ہے ہاں انفرادی عذاب جماعتوں کی شکل میں اس سے بچنا نہیں ہے یہ تو مختلف مرحلوں میں اللہ تعالی بیچتا ہے پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سلام کے واقعہ کا ذکر کیا ولکا رسول ابراہیم یقیناً آئے ہمارے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بل بشرام بشارت کے ساتھ خوشخبری رہ کر قالو سلام انہوں نے کہا سلامتی ہو تم پر کالا فرمایا اسنے سلام تم پر سلامتی ہو فمال بسا انجاب جن نئی دیر کی اس نے کہ آیا بنے ہوئے بچڑے کو لے کر ابراہیم علیہ السلام سلام کے پاس مہمان آئے دعا سلام دعا سلام کے فوراً بعد گئے ان کے لیے کانے کا انتظام کیا ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت بہت مشہور ہے اب کانا پیش کیا ان کے سامنے ابھی تو معاملہ یہ ہے نا لوگوں کا اگر مہمان آ گیا جانا بچانا ہے دوست ہے یا اس کا بھی آنا جانا ہے وہاں پھر تو ہو سکتے ہنیز آ جائے لیکن اگر جانا بچانا نہیں ہے تو جان چھڑانا ہے اب یہاں تو ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ بھی نہیں جانتے کہ انسان ہیں یا پرشتے ہیں اور پہچان تو دور کے بعد ہے بس انسانی صورت میں مہمان تھے تو انہوں نے ان کے لیے بچھڑے کو ضبط کر کے اور اس کو بون دیا اور بنا ہوا گوشت ان کے سامنے پیش کیا یہ صحاوت کے انتہا ہے اور نبی کے علم غیب کے انتہائی سخت تردید کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ تو انسان نہیں خام خوش بناتا ہوں تکلیف اٹھاتا ہوں یہ تو ملک ہے آپ بتائیں کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی عالم الغیب ہے تو یہاں وہ کیا بولیں گے ان کے عقیدے کے مطابق یہاں کیا جواب ہوگا ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہوگا نبی ڈرامہ باز ہے یہ بولے گا نا کہ نبی کو یہ معلوم ہے کہ یہ فرشتے ہیں یہ کانا نہیں کائیں گے جا کے انہوں نے بچلے کو ضبط کیا گوشت کو بونا سامنے لا کے پیش کیا کہ, کاؤ اور اس کو پتہ ہے کہ یہ فرشتے کانا نہیں کائیں گے تو یہ ڈرامہ نہیں ہوگا کوئی بھی واقعہ قرآن کریم کا اٹھا کر پڑھو انبیاء کے حوالے سے جب نبی کو یہ معلوم ہے کہ ایسا ہے ایسا ہے میں علم الغیب ہوں تو پھر اس کے بارے میں یہ باتیں کرنا وہ کرنا ان کے لیے گوشت لانا ان سے پوچھنا یہ کیا مانے رکھتے ہیں ان لوگوں پر سخت رد ہے جو امبیا کے بارے میں اس قسم کے خیالات رکھتے پلم جب دیکھا ابراہیم علیہ سلام نے دیا ہوں ہاتھ لسل ولی ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں اس کانے کے طرف نہ کے رہوم تو برا جانا اس کو وہ او جس آپ چوپایا میں نہ ہوں ان سے براہیم علیہ السلام سلام کے دل میں خوف آیا یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے اس دور میں اور اس دور میں فرق کتنا ہے اس دور میں اگر کسی کے ساتھ بدنیتی ہے بغض ہے عناد ہے تو اس کے گھر کے نمک نہیں کھائے کھانا نہ کھائے یہاں اس دور میں کیا ہے ایک ہفتہ اس کے ساتھ مہمان بن جائے گا خوب اس کے گھر میں کھائے گا پیے گا ریکھی کرے گا اور جب اس کے اوقات کو ضبط کر لیں گے نوٹ کر لیں گے پھر اس کے گھر سے جائیں گے اور پلٹ کرائیں گے قدر کرنے کے لیے انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب کہتے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ان کا سے کوئی شکوہ ہے کوئی دشمنی ہے فرشتوں نے یہ محسوس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو سلام کے چہرے کے آثار خوفزدہ ہو گئے کیوں اتنا اس نے محنت کی اور ہم کانا نہیں کارے کالو نو نکالا تخب مت ڈرو انا اور ہم بھیجے گئے ہیں لوت علیہ السلام کے قوم کے طرف چونکہ لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں اور اس کے کہنے پر اس کے دعوت پر وہ آئے ہیں ایمان کے رستے پر ہر نبی مومن ہوتا ہے لیکن اس کا ایمان مخفی ہوتے رسارت ملنے سے پہلے جس طرح ہمارا نبی تھا وہ بجے تک حیران تھا اللہ نے اس کو رستہ بتایا لط علیہ السلات و سلام نو علیہ السلام کے دعوت پر میدان میں آیا پھر انہوں نے دوسرے علاقے میں اس کو بھیجا وہاں دعوت کا کام کر رہے تھے اس قوم کے اندر شرک کی بیماری کے ساتھ ساتھ یہ دوسری بدفیلی پھیل گئی تھی تو اللہ نے فرشتوں کو بیجا جا ان کو تباہ کرو ان کی بستی کو الٹ دو وامراتہ اس کی بیوی قائمتن قریتے فزاحت بس وہ ہنس پڑی فبشرنا به اسحاق بشارت دی ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہمیں ورا اسحاق یاقوب اسحاق کے بعد یاقوب کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دعوت کو فرشتوں کے ساتھ مقالمے کو قرآن کی مختلف مقامات میں اللہ نے پیش کیا ہے دوسرے مقامات پر اس کا ذکر دوسرے انداز میں ہے پہلے لائے کون ہے دعا سلام دعا سلام کے بعد کانے کے دعوت انہوں نے کہا نہیں کانا تیار پیش کیا گیا لیکن انہوں نے کہا ملک فرشتے ہیں پھر بیٹے کے بشارت دی بشارت دینے کے بعد انہوں نے آگے پوچھا قالوا ما خطبكم ايها المرسلين قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين بعد میں انہوں نے کہا کہ اب اپ کو بشارت دینے کے بعد ایک اور پیغام کے لیے ہم ائے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا سورۃ الذاریات میں یہ تمہارا اور کون سا مسئلہ ہے یعنی اور کیا کام ہے انہوں نے کہا دوسرا کام یہ کہ ہم جا کے لوط علیہ السلام کے قوم کو غرق کرنا تباہ کرنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے یجادرنا بحث موبائل شروع کیا کہ وہاں تو لوت ہیں ان کے ساتھ ساتھی ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے انہوں نے کہا پتا ہے اللہ نے ہم کو بتایا ہے ان کو ہم بچائیں گے یہاں تقدیم و تاخیر اس واقعہ میں. بیان کرنے میں یہاں پہلے اس کا ذکر کیا لوت علیہ السلاۃ السلام کے واقعہ کا اور بعد میں اس کے بیوی کا واقعہ ذکر غمرات قائم اس کے بیوی کڑی ہیں فضائے کا ذہکت کا ایک معنی یہ کیا علماء نے کہ فہاں ذب حائزہ ہو گئی کیونکہ بڑے عمر میں عورتوں کا حیز رک جاتے نا بچوں کے عمر سے جو جوبے عورت گزر جاتی ہے تو جیسے کہ صورتِ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے وَاللَّةِ لَمْ يَحِزْنَا وہ خواتین جن کو حیز نہیں آتے عمر گزر جائے ظاہر بات ہے جب حیض عورتوں کا رک جاتے ختم ہو جاتے تو یہ اس کے علامت ہے کہ اب ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی تو جیسے انہوں نے بشارت دی تو اس لمحے میں اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر حیض جاری کر دیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ تو میرے اوپر ہوئی کیفیت شروع ہو گیا اولاد کے ہونے کے قابل تو ہنسنے لگ گئی نام نے بشارت دی اس کو بے شاقہ ہاک علیہ السلام کی یعقوب اس اسحاق کے بعد یعقوب کیا اسحاق کے بعد یعقوب کو کیا مانا اسحاق ہاک تیرا بیٹھا ہوگا پھر اسحاق کو ہم بیٹھا دیں گے اس کا نام یعقوب ہے پوتے کے بشارت جس کو نافل کہتے ہیں نافل یہ ایک اضافی انعام ہے نا اضافی نام کہ بیٹا بھی ہوگا تو بیٹے سے بھی اللہ نسل چلائے گا <تصفح> لے لگی یا ویلتا ہائی دو کہ میں کیا میں, بچا جنوں گے ان میں تو بڑی ہو گئی ہوں وہاں بالی شیخہ یہ میرے خاون یعنی ابراہیم علیہ السلام بڑا ہے یہ تو بڑا ہو چکا ہے اس عمر میں ہم کیسے بچے جنیں گے نہ شیو ناجیب یقیناً یہ تو عجیب ہی چیز ہے عجیب معاملہ ہے امبیات السلام کے واقعات یقیناً عجیب ہیں عمر گزر جانے کے بعد ابھی تک اللہ نے اولاد نہیں دیا کتنا رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے بزرگوں کے ہاں سے مل جاتے کیا ابراہیم علیہ السلام بزرگ نہیں ہیں ان کے ہاں سے ملنا کیا وہ تو اپنے لیے پیدا نہیں کر سکتے کتنے بڑے بزرگ امام الانبیاء ہے اور امام نے اور کتنے تعداد میں اللہ تعالی نے اس کی نسل میں انبیاء پیدا کیے لیکن اپنے لیے اولاد پیدا کرنے میں اس کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اولاد دو اللہ نے اس عمر میں دیا کال انہوں نے کہا تھا من امر اللہ اللہ وبرکاتہ البیت فرشتوں نے یہ جواب دیا اتاجبینہ کیا تم تعجب کرتے ہو من امر اللہ اللہ کے حکم سے رحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو وبرکاتہو اور صلی اللہ کے برکتے ہو علیکم تم پر اہل البیت اہل بیت جس آیات سے علماء نے استدعال کیا ہے کہ نبی کی بیویاں تو ہی اہل بیت میں جو لوگ اسے انکار کرتے وہ مجرم ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں جو بھی کہیں اہل تشیر و حافظ نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت میں نہیں تھی یہ باطل نظریہ ان کا اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی سے کیا کہا اہل بیت یقیناً اللہ تعالی تعریف کیا ہوا ہے نہایت بزرگی والا ہے اللہ رب العالمین جو کام کرتا ہے اس کے کام پر ایب جوئی نہیں ہو سکتی ہے اس کا کام انتہائی بزرگی والا کام ہوتا ہے پلما زحبان ابراہیم جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف وہ جا اور آگے ان کو خوشخبری یو جا تو جگڑ رہا تھا ہمارے ساتھ فیقو علیہ السلام کے قوم کے بارے میں یو جا دل مانا یو جا اللہ سے تو مجادلہ نہیں تھا مباحثہ وہ تو ملک فرشتوں کے ساتھ تھا. تو ہمارے فرشتوں کے ساتھ جگڑ رہے تھے ان ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے بارے. علیہ السلام اللہ بڑا بردبار تھے او اور بہت زاری کرنے والا منیب رجوع کرنے والا بردوباری انتہائی زیادہ اوہ انتہائی اللہ کے سامنے آجزی کرنے والا منیب اللہ کی طرف پلٹ پلٹ کر رجوع کرنے والا آجزی انکساری بردوباری یہ عظیم صفات ہے جس میں آ جائے صبر بھی کرنے والا ہو تحمل بھی کرنے والا ہو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف جزی کرنے والا ہو ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو کہ وہاں سے نجات ملے یا ابراہیم عارضہ نہا جا اے ابراہیم اے راز کرو آپ اس بات سے چھوڑو آپ انہو قد جان ربک یقنا آگیا ہے تیرے رب کا عمر فیصلہ و انہم آتیہم عذاب غیر مردود یقنا آئے گا ان کے پاس عذاب جو نہیں پھر جانے والا پھر آنے جائے گا و عذاب اس کا فیصلہ اٹل ہو چکا ہے وہ ہوگا اس نے کہا عذاب آئے گا تو وہاں تو صالحین ہیں ان کا کیا بنے گا اس کے جوابات دے دیے انہوں نے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں وہ ہم جانتے ہیں ہم ان کو نجات دیں گے بچ جائیں گے وہ لما جان رسولنا لو تنسی ابھی ذواق ابھی راہ جب آئے ہمارے فرشتے قاصد علیہ السلام کے پاس سی ہو ہو گیا گیا ان ان کے کے کے آنے وجہ وجہ سے سے اور اس کا دل علیہ کے پاس سے ملک فرشتے چلے گئے لوت علیہ السلام کے علاقے میں اب یہ دوسرا نبی اس حوالے سے اور علم غیر کی نبی اور میمانوں کی عزت پر انتہائی مر مٹنے والا معاشرے کے اندر گنا کے کام کو انتہائی برا سمجھنے والا لڑکوں کی صورت میں نوجوانوں کی صورت میں ملک فرشتے آ گئے اس کے آنے پر انتہائی ناراض ہو گئے کیوں؟ اس کو معلوم تھا اپنے قوم کا حال یہ بڑے بدماش ہے بے دین ہے ایسا نہیں کہ میرے میمان انہوں کے ساتھ بد سلوکی کریں اس لیے کہا سی ابھی ہم و ذاق ابھی ناراض مغموم ہو گئے ان آنے کے آنے کی وجہ سے تنگ ہو گیا اس کا سینہ ان آنے کے آنے کی وجہ سے وقال اور کہنے لگا مناسب یہ دن انتہائی سخت ہے انتہائی سخت دن ہے نبی کے اوپر گنا کا وقت انتہائی سخت گزرتا ہے کہ گنا کا ذکر ہو جائے یہ میرے قوم کے لوگ میرے ان مہمانوں پر آئیں گے تو میرے لئے انتہائی سخت دن ہو گئی وَجَاهُ قَوْمُهُ يُحْرَوْنَا آئے ان کے پاس اس کے قوم دوڑتے ہوئی ہیں اس کے طرف من قَبْلُو اس سے پہلے قَوْمُ يَا مَرُونَ تھے برا عمل کرنے والے وہ اس سے پہلے وہ آبس میں لڑکوں کا بدفیلی کرتے رہے دوڑتے ہوئے ان میمانوں کے وجہ سے انجلت علیہ کے گھر پر آ پہنچے پتا چلو ان کو لوت علیہ السلام کے گھر میں نوجوان آئے ہیں خوبصورت نوجوان دوڑتے ہوئے آئے اتنے بے حیا کتنے زلیل قسم کے لوگ لوت اللہ سنت نے فرمایا کہا لگا قومی بنا دیا میرے قوم کے لوگوں یہ جو میری بیٹیاں ہیں میری امت کے تمہاری نکاح ہم نہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں فخ اللہ ف اللہ سے ڈرو ولا تخذی مجھے رسوانہ کرنا فیض میرے مہمانوں کے بارے میں الحمد کیا نہیں ہے تم میں سے رج رشید کوئی من انسان معلوم ہوا کہ ان کی ذلت کا یہ عالم تھا کہ ایک بھی انسان ان میں ایسا نہیں تھا جو من ہو کہ وہ کڑے ہو کر اپنے قوم کو سمجھائے بھائی غلط ہے ان کے مہمانوں پر کیوں ہاتھ اٹھاتے یہ تو ان کی عزت ہے لوز علیہ سلاۃ نے فرمایا بنا تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے ذاتی بیٹیاں نبی کہاں ایسے بدماشوں کو اپنے بیٹیاں دے گا اس عمرات اکمت کے بیٹیاں جو تمہاری نکاح میں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں اطہر ہے پاک ہیں کیونکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا یہ ایک مومن اپنے گھر والی سے قربت کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے مباشرت میں اس کو اضر ملتا ہے سی بخاری کی روایت ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایک انسان اپنے خواہش کی تکمیل کرتا ہے پھر بھی اس کو اضر ملتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اسی خواہش کی تکمیل وہ حرام کے ذریعے سے کرے تو ان کو سزا نہیں ملے گی کہاں ہاں ملے گی تو فرمایا حلال بیوی کے پاس جانا اس کے لیے سبب اضر ہے تو فرمائے وہ تمہارے بہت پاک ہے لڑکوں کے ساتھ قربت کرنا یہ تو بہت بدماشی ہے بہت گندا عمل ہے قال انہوں نے کہا القت عالم تھا تم جانتے ہو مالانا بھی بنا دے گا من حق نہیں ہے ہمارے لیے اب کے بیٹیوں میں کوئی حق آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے عورتوں کے ساتھ قربت کرنے میں یہ انسانوں کے اندر جب ان کی فطری معاملہ بگڑ جائے نا فطرت بگڑ جائے تو پھر ان کے وہ اعمال وہ باتیں وہ ساری سارے انسانوں سے الٹ نظر آتے ہیں اب یہ کوئی بات ہے کہ کہیں کہ عورتوں میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے اور مردوں کے ساتھ ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہے یہ کوئی اقل مندی ہے یہ حیوانیت حیوانیت بلکہ قرآن نے کیا کہا بل و حیوانوں سے بے بڑ کرنا تو حیوانوں میں بھی عمل نہیں ہے بلکہ ان میں نر اور مادے کا ملاپ ہوتے ہیں تو بل مدل یہ تو حیوانوں سے بے بڑھ کر فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمارا ارادہ کیا ہے ہاں وہ جانتے ہیں کہ تمہارا کیا ارادہ ہے لیکن اس ارادے سے تمہیں روک رہا ہے خانا فرمایا لسلام نے لو انلی بی کم کو کاش ہوتا میرے لیے مقابلے کے کوئی قوت آو اویلا رکن شدید یا میں پنا پکڑتا مضبوط سہارے کے طرف مضبوط سہارے کے طرف اس سے مراد ہے رکن شدید مضبوط خاندان کیونکہ لوت علیہ السلام اس علاقے میں مہاجر آیا ہے اس کا اپنا خاندان یہاں نہیں ہے اور اپنا خاندان جہاں نہیں ہوتا ہے تو وہاں انسان کمزور ہوتا ہے مہاجر کے حیثیت سے ہوتا ہے اگر ان کے ساتھ کوئی اچھا احسان کرے تو ٹھیک ہے نہیں کرے تو لوگ اجنبی ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ مومن بن جائے تو وہ اپنے خاندان اپنے خونی رشتے سے بھی زیادہ قربانی دیتے ہیں. تو انہوں نے رکن شدید مضبوط خاندان کا افسوس کیا کاش میرا مضبوط خاندان ہوتا تو آج میرے ساتھ دین پر کڑے ہو کر دین کی دفاع کے لیے کڑے ہو کر ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے جس نبی کو بھیجا ہے تو وہ احاطہ مضبوط اچھے قبیلے میں کسی نبی کو بھی یہ عارضہ پھر پیشنے آیا کہ وہ مضبوط قبیلے میں نہ ہو قبیلہ ان کا مضبوط ہوتا ہے قال انہوں نے کہا یا لوت اننا رسل ربك اے لوت علیہ السلام ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں لا يسير الیک یہ نہیں پہنچ سکیں گے تیرے طرف فاسرے بہ اہل قبیلہ تمہیں من الليل لے چلو اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں ولا الت اور نہ من کم تم میں سے مگر پہنچنے والا ہے اس کو جو عذاب پہنچے گا ان کو الصُبح ان کے ساتھ وعدہ ہے صبح کا صبح, بھی قریب کیا صبح قریب نہیں ہے نبی جب اپنی امت کو دعوت دیتا ہے اور وہ لوگ نہیں مانتے تو وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ان کو مٹانے کی اتنا عجلت میں ہوتا ہے اتنا جلدی میں ہوتا ہے کہ اللہ ان کو مٹا دے اللہ ان کو ختم کر دے جیسے کہ ہم نے مسا علیہ السلام کے دعا کو پڑھ لیا کہ اللہ ان کے مال کو مٹا دے ان کی دلوں کو بند کر دے ہدایت کی طرف ہلاک کر دے ان کو اب لوۃ السلام نے کہا جلتی عذاب لے آؤ فٹ، لگاؤ اس لیے سنا تنگ پریشان ہے کہ ان ظالموں کو دیکھو انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا کرو رات کو ایمان والوں کو اکٹھا کرو ان کو خاموشی کے ساتھ اس علاقے سے نکالو لیکن پیچھے انسان کا مال رہ جاتے دولت رہ جاتے مکانات وغیرہ زمینیں تو اس کی طرف کوئی بھی نہ دیکھے ایک تو اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام چیزوں کا حفاظت کرے گا دوسرا یہ کہ یہ امتحان بھی ہے اور فرمائے کہ اس امتحان میں تیرے بیوی فیل ہوگی وہ پیچھے کی طرف مڑے گی دیکھے گی اور جب دیکھے گی تو فوراً رہ جائے گی اور اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آئے گی اب یہاں لوت السلاۃ والسلام کا معاملہ دیکھو اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ ملک فرشتے ہیں تو اتنی پریشانی کی ضرورت تھی کہ رکن شدید کے مطالبہ کوئی قوت ہو میرے پاس طاقت ہو میرے پاس ان لوگوں کا مدد کروں نہیں وہ پہلے سے حشاش بشاش اور مسرور ہوتے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں جمع ہوتے تو ہو جاؤ چلو ہاتھ تو لگا کے دیکھو وہ تو ملک ہے فرشتے ہیں نہیں وہ اتنا پریشان ہو گیا اتنا پریشان ہو گیا کہ پریشانی کی حد ہو گئی تک اس کا سینہ پٹنے والا ہے زمین اس پر تنگ ہو گئی ہے اور وہ اس دن کو رسوائی کا سب سے بڑا دن قرار دیتے ہیں یہاں ان لوگوں کے اوپر بڑا افسود ہوتا ہے جو نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ والم الغب کیونکہ جیسا ہی یہ عقیدہ کوئی بنایا گئی یہ علم غائب رکھنے کے باوجود ایسا کر رہا ہے تو اس کو وہی جو میں نے الفاظ پہلے استعمال کیا ہے کہ یہ تو کوئی ڈرامے والا کر سکتا ہے جان پہچان اور سمجھ کے باوجود کہ سب کچھ ایسا نہیں ایسا ہو جائے گا تو اس کو کون کہے گا یہ امتحان ہے امتحان تو تب ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے ایسا ہو جائے تو جب انہوں نے جلتی عذاب کا مطالبہ کیا تو فرشتوں نے کہا سر صبح بھی قریب کیا صبح قریب نہیں ہے صبح ابھی عذاب آنے والے رات کے ٹکڑے میں تم نکل جاؤ اور صبح کے قریب عذاب آئے گا پلما جاپ جب آیا جال نہ رہا بنا دیا ہم نے ان کے بستیوں کے اوپر کئی سا نیچے ہم نے ان کے اوپر پتھر سجیل کنکری کے بنے ہوئے اور کیسے منظور اوپر نیچے اس میں ایک عجیب عذاب اسمان کی طرف سے بارش کا نزول ہوتا ہے آسمان کی طرف سے پتھروں کا آنا پھر آگ کا تعلق ہوتا ہے زمین سے اور یہ جو پتھر آئے ہیں تو یہ آگ میں پکے ہوئے ہیں اور آئے بھی آسمان سے کیونکہ آسمانوں میں آگ کا کیا کام ہے یہ تو اکل سب سے ماورا ہے تو یہ وہ پتھر ہے جس طرح ہم لال بلاک بناتے ہیں اور اس کو بٹی کے اندر پکا دیتے تو سجیل اس کو کہتے ہیں ہجارا پتھر سجیل مٹی سے بنے ہوئے آگ میں پکائے ہوئے اور منزود تیبتے اوپر نہیں جیسے بارش کے کتروں کے طرح آ رہے ہیں فرمائے مصوحو مطنعندہ رب نشان زدان کے رب کے ہاں مانا آپ کے رب کے طرف سے ان پر نام لکھے ہوئے ہیں یہ فلان کے پتر فلان پر جائے گا وَمَا هِيَ مِنِ الظَّالِمِينَ ابھی بھائی یہ نہیں ہے وہ بستی ظالموں سے دور اس میں مقیہ والوں کو دعوت یہ لوت علیہ السلام کی جو بستی ہے وہ کوئی دور تو نہیں ہے ان سے کہو قریب تو ہے جب شام کے طرف تم سفر کرتے ہو رستے میں پڑتا ہے کبھی سفر شروع کرتے ہیں صبح کے وقت تو شام کو وہاں سے گزرتے کبھی شام کے وقت سفر کرتے تو صبح کے وقت وہاں سے گزرتے وہی لدین خام شعیب اور مدین کے طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شہیب علیہ السلام کو یہ چھوٹا دلیل نقلی کے طور پر فرمایا اسے علیہ نے اپنی دعوت کا آغاز اللہ کے توحید سے اور پھر ان کے اوپر وہ بڑی نقائص پر تنقید کہ نا تر میں کمی مت کرو میں دیکھتا ہوں تم کو بخیر ہمارا بڑے مالدار لوگ ہو اچھے لوگ ہو دائی کے انداز یہ لوگوں کی تعریف کر تم بڑے اچھے لوگ ہو مالدار لوگ ہو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری بات کو نہیں ڈالیں گے یہ ایک دائی اپنی کوشش کرتا ہے کہ لوگ کسی طریقے سے میرے بات کی طرف مائل ہو جائے لیکن فرمایا کہ مجھے خوف ہے تمہارے اوپر اس دن کے آذاب سے جو گرنے والا دن ہے عذاب کے اندر لوگوں کو گیر لے گا اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ولا تبخصنناس ولا تبخصنناس آشاہم مت کمی کرنا لوگوں کی چیزیں ولا اور مت پھرو تم زمین میں فسادی بن کر یہ معلوم ہوا کہ ناب تول میں کمی کرنا بڑا فساد ہے اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک کرنا بڑا فساد ہے بقیت اللہ خیر الکم جو منافع ہے جائز بقیت اللہ سے مراد جائز منافع جو جائز منافع ہے تمہارے لئے اللہ کی طرف سے بہتر ہے ان کن تم مومنین اگر ہو تم مومن علیکم حافظ نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی میری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میں تمہیں ایک مسئلہ بتا دوں تمہیں سمجھا دوں. باقی آگے انجام تک پہنچانا میرا کام نہیں ہے میں نہ تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں میں تو صرف ہدایت کے بعد بتا سکتا ہوں پال انہوں نے کہا شعیبہ سولہ تو کام کیا تیرے نماز تجھے حکم دیتا ہے انت رکا یہ کہ تم روک دے ہمیں ما اس چیز سے انت رکا یہ کہ ہم چھوڑ دے ما وہ یا بدعا باؤنا جس کے بندگی کر رہے تھے ہمارے باؤجداد او انف آلا فی اموالنا یا جو کہ عمل کرتے ہیں ہم اپنے مالوں میں ما نشان جو ہم چاہتے ہیں یعنی آپ کی نماز میں آپ کی نماز کے اندر یہ درس ہے یہ پیغام ہے کہ آپ ہمیں یہ خبر دو کہ امنتر کمایا ام بدو اماؤن یہ کہ ہم چھوڑ دے یعنی تو ہم اس سے چھڑا دے تیرے نماز میں یہ درس ہے کہ چھوڑ دے ہم جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں وہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ اس کو ہم چھوڑ دے یا جو کہ ہمارے مالوں میں ہم اپنا مرضی چلاتے ہیں اس میں تمہاری مرضی چلائیں اِن نقل انت الحم الرشید یقیناً تو بہت بردار اور سمجھدار ہے یہ ایک بطور استحضا کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہتے ہیں. یہ کوئی سمجھداری کی بات ہے سمجھدار آدمی کوئی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تم اپنے آپ کو بڑا بردار سمجھتے ہو یہ برداری کی باتیں ہیں کہ ہمارے مالوں میں تم اختیارات چلاتے ہو اپنے قال فرمایا اس نے یا قوم یہ میرے قوم کے لوگو ا رہے تم کیا خیال ہے تمہارا ان كن تو الا بینۃ من ربی اگر ہو میں واذی دلائل پر اپنے رب کی طرف سے ورزقنی منه اور دیا ہے اس نے مجھے اپنے طرف سے رزق حسنہ بہت اچھا حصہ ہمارا نبوت رسالت وما اريد میں نہیں چاہتا ان مخالفکم کہ میں تمہاری مخالفت کروں الا مانھا ہاں کو ان کاموں کے جس میں میں تمہیں روکتا ہوں جن کاموں سے میں تمہیں روکتا ہوں اس میں میں تمہارا مخالفت کر دوں اس قسم کی کوئی بات میرے حوالے سے ثابت کر سکتے ہو کبھی نہیں میرا یہ ارادہ ہی نہیں ہے میں تمہیں ناپ کے صحیح کرنے کا ذکر کروں خود میں ناپ تول میں کمی کروں میں تمہیں اللہ کی بندگی کا دعوت دوں اور خود اللہ کی بندگی نہ کروں ایسا کوئی بات تمہیں نظر آتی ہے تو بتاؤ ان ارید نہیں ہے میرا ارادہ مگر اسلحہ کرنے کا میں تمہارا اسلحہ چاہتا ہوں مستطا تو جتنا میں طاقت رکھتا ہوں مانا میں اپنے طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی دین کے دعوت کا توفیقی اللہ بل نہیں ہے مجھے توفیق مگر اللہ کی جانب سے مانا میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ کے توفیق سے کر سکتا ہوں میرے اپنے اختیارات نہیں ہیں اللہ پر کامل یقین اور بروسا اور اپنے تمام اختیارات اللہ کے حوالے کرنا علیہ تو تو اسی پر میرا توکل کل پر وسا ہے وہی اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اللہ پر یقین کرنا بروسا کرنا اس کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا یہ اہل توحید کا عمل ہے آج ہمارے اندر یہ معاملہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت آئے اس میں ہم اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ سے دعائیں مانگے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ دے کہ اللہ اس مشکل کو آسان کر دے یا اس مسئلے میں ہمارا اللہ پر یقین بروسا توکل ہو کہ چلو یہ حرام کے کاروبار سے میں بچنا چاہتا ہوں اللہ پر مجھے یقین ہے اللہ مجھے بچائے گا اللہ میرا مدد کرے گا یہ توحید کا بہت بڑا جز ہے نا اللہ پر یقین بھروسہ کرنا ویا قوم میرے قوم کے لوگوں لا اجر شا شقاقی نہ سبب بنے تمہارا میرے دشمنی میرے دشمنی جو میرے ساتھ تم ذاتی دشمنی کرتے ہو یہ میرے ساتھ دشمنی تمہارے لی دین حق کا سبب نہ بن جائے دین حق سے عداوت کا سبب نہ بن جائے فرما ویا قوم میرے قوم کے لوگوں لا اجر کم نہ سبب بنے دشمنی تمہاری شکا کی میرے ساتھ یوسیب کے پہنچے تمہیں مثلو ما صابا جیسے پہنچ چکا تھا منہ سلاۃ وسلام کے قوم کو او کو یاہود علیہ السلام کے قوم او قوم صالح یا صالح علیہ السلام کے قوم کو وما کو ملو منکم ببعید بے علیہ نہیں اللہ کا قوم تم سے کوئی دور بترتیب بتایا ہے بترتیب یونس علیہ السلام کا قوم پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام درس کے بعد صالح علیہ السلام اس کے بعد لوط علیہ تو اب شعیب علیہ السلام فرمایا تمہارے سے لوط علیہ کا کوئی قوم دور نہیں ہے دو باتیں ایک یہ کہ ان کے ہلاکت کا دور تم سے دور نہیں ہے تم اسی کی نسلوں سے پہلے ہو جو بچے ہوئے تھے ایمان والے دوسری یہ کہ ان کی آبادی علاقہ کوئی دور نہیں ہے جا کے ان کا موازنہ کر لو در سن سے لے لو وسط رب معافی مانگو اپنے اسی کی طرف رجوع کرو ان رحیم یقیناً رحم کرنے والا محبت کرنے والا ہے اللہ کے صفتوں میں سے ایک صفت و محبت کرتا ہے اللہ کی محبت اللہ کے شام جیسے جائزے اس کے کوئی تعویل کرنا یا اس کے لیے کوئی تمسیل پیش کرنا یا اس کے تعطیل کرنا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے اللہ محبت کرتا ہے حبیب حکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا انہوں نے کہا شعیب ہے شعیب مانا كثيرا نہیں جانتے ہیں ہم بہت سارے باتوں کو اس میں سے تقول جو تم کہتے ہو ہم تیرے بہت سارے باتوں کو نہیں جانتے اصل میں جانتے تھے سب باتوں کو لیکن زد اور اعنات کی وجہ سے انکار کرتے تھے ہم تیرے بہت سارے باتوں کو نہیں جانتے یہ ہمارے دل کو نہیں لگتی ہے وہ انفا یقیناً دیکھتے ہیں ہم تم کو ہمارے درمیان کمزور